چلو عورتیں عقیدت اور محبت کے طور پر کوئی بطور نظر پیش کریں کوئی صاحب حیثیت آدمی ہو تو کسی مستحق کو صدقہ کر دیں وہاں کوئی محل تو ہے نہیں اس کا لیکن خواتین ہیں تو اگر وہ نظر ڈالیں اور وہ آدمی صاحب حیثیت ہے تو اس کو صدقہ کر دے کوئی نظر پر پابندی تو نہیں لگا جا سکتی جیسے کوئی آدمی زیارت کرے کوئی دس روپے ڈال دیتا ہے کوئی بیس روپے ڈال دیتا ہے اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے لیکن اس کو صدقہ کر دیں